سورہ زمر کی آیت نمبر سکسٹی فور چونسٹھ ال اے محبوب آپ آف فرمائیے آف غیر اللہ ترون آبدو او حل اے جاہلوں تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجوں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اولا قود او ایلئی کا اور بے شک آپ کی طرف وہی کی گئی وہ عل لدین قبل کا اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف وہی کی گئی اور وہ وہی کیا تھی لشرپ اے لوگوں اے سننے والے اگر تو نے شر کیا اللہ کے مد مقابل کسی کو ٹھہرایا کسی کو معبود سمجھا کسی کو الہ سمجھا کسی کو خدا سمجھا لایا بن املو کا ضرور برور تیرے اعمال برباد ہو جائیں گے تو فلاحی اور رفائی کام غریبوں کی ہمدردی یہ کوئی کام نہیں آئے گا اگر ایمان نہیں تو ایمان کے بغیر تمام نیکیاں بیکار ہیں و لکو ن مین اور تم ضرور بضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے بل اللہ فا بلکہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو کم مین شا اور شکر گزار لوگوں میں سے ہو جاؤ ہم ایک جملہ کہتے ہیں یا کہ اللہ تیرا شکر ہے الحمد کہہ دیتے ہیں اور عام طور پہ لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ ہم نے ایک دفعہ الحمد کہہ دیا یا اللہ تیرا شکر ہے کہہ دیا تو ہم نے شکر کا حق ادا کر لیا عام طور پر لوگوں کے ذہن یہی ہیں یہ بھی شکر ہے لیکن شکر کی جو اصلیت ہے وہ قرآن و حدیث میں یہ ہے کہ جس رب نے نعمتیں دی ہیں اس کی بندہ فرما برداری کرے یہ شکر کی جان ہے جو احسان کر رہا ہے اسی کا کہنا نہ مانے تو نہ شکرہ ہے اما قضر قدر ہی ان کافروں نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسا کہ جاننی چاہیے انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنا تو لی نعوذ باللہ من ظالب اب وہ چلا نہیں سکتا تو اس نے اپنے نظام کو ڈیوائڈ کیا اور ہمارے ان بتوں کو الگ الگ نظام دیا مسلمان کی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام دیا فرشتوں کو دیا اولیاء کو دیا انبیاء کو دیا اختیارات دیے لیکن مسلمان کے عقیدے میں مشرکوں کے عقیدوں میں جو بہت بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے اس نے فرشتوں کو جو نظام دیا ہے وہ اس کی مرضی ہے مشیت ہے وہ فرشتوں کا بھی محتاج نہیں اور کافر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بتوں کو نظام دیا ایک تو جھوٹ بولتے ہیں اور دوسرے یہ کہتے ہیں اس لیے یہ نظام دیا کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات کو چلا نہیں سکتا اللہ تعالی کو وہ آجز اور بے بس سمجھتے ہیں وما قدر اللہ حق و قدری ہی ان کافروں نے اللہ کی قدر اور اللہ کی عظمت کو نہ جانا جیسا کہ جاننا چاہیے تھا ورد جمیان قبو یوم القیامتی سما وا تو مت ویا تم نہیں کل بروز قیامت اللہ تعالی تمام زمینوں تمام آسمانوں کو اپنی قدرت سے سمیٹ لے گا اور یہ زمین و آسمان فنا ہو جائیں گے وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے سبحان ہو پاکی ہے اسی کو عمّا وہ جو شرک کرتے ہیں یعنی جن بتوں کو وہ خدا کے برابر ٹھہراتے ہیں انہیں خدا سمجھتے ہیں الہ سمجھتے ہیں معبود سمجھتے ہیں اللہ تعالی ان تمام باتوں سے پاک ہے بلند و بالا ہے اب قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے وہ نوفقا فور سور میں پوکا جائے گا یعنی پہلی سور پھونکی جائے گی پس بے ہوش ہو جائیں گے مر جائیں گے منفی سماواتی و منفل اردی جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے سب کو فنا ہے سب کو موت ہے الا من شاہ اللہ مگر جسے اللہ چاہے اسے اس وقت موت سے محفوظ رکھے گا اس سے کیا مراد ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کو پہلی سور پر فنا ہونا ہے مگر جسے اللہ تعالی چاہے یعنی جسے اللہ تعالی بچائے گا اسے موت نہیں آئے تو فرما اس سے مراد جنت اور جنت کی تمام چیزیں ہیں قیامت کی, اس کی پی وقت جنت پر کوئی اثر نہیں ہوگا جنت و جنت کی تمام چیزیں جہنم اور جہنم کی تمام چیزیں اسی طرح شہداء اولیاء اور انبیاء کہ اللہ تبارک کا وطالیہ نے کل نرسن ضائع الموت کے تحت انہیں ایک آن کے لیے موت دے دی اب دوبارہ ان پر موت تاری نہیں ہوگی فرمایا اس سے مراد یہ لوگ ہیں سم اخرا پھر دوسری مرتبہ سور پھونکی جائے گی فیدا ہوم قیام یم و اس وقت یہ سب کھڑے ہو جائیں گے اور قیامت کے منظر کو دیکھیں گے اللہ تبارک کا نئی زمین کو پیدا کرے گا وہ زمین اب تامے کی ہوگی وہ زمین سورج کی روشنی میں چمک رہی ہوگی جو سورج آگ برسا رہا ہوگا شدید گرم ہوگا بہت قریب ہوگا تو وہ زمین اس آگ کو لے کر انگارہ بن گئی ہوگی یعنی زمین اس سورج کی گرمی کی وجہ سے انگارا بن کر چمک رہی ہوگی وہ اشر قطل اردو بھی اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک رہی ہوگی کافروں کے لیے یہ انگارہ ہوگی ظالموں کے لیے انگارہ ہوگی جس سے اللہ ناراض ہوگا اس کے لیے انگارہ ہوگی اور مومنین جو اسی زمین پر ہوں گے عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے اس کے لیے یہ زمین انگارہ نہیں ہوگی بلکہ نور رب کے حصول کا باعث ہوگی وودی کتاب اور نام اعمال لکھے جائیں گے اچھائی اور برائیاں سامنے ہوں گی وہ جی ابن نبی وہ شہدا نبیوں کو اور شہداء کو نیک لوگوں کو لایا جائے گا گواہ بنا کر وہ لوگوں کے امال پر گواہی دیں گے وہ خود ہی ہوں بالحق اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا وہم لا یو اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا وفیت کل نفسیم معاملت ہر جان نے جو کام کیا ہوگا اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا آیت دل کو ہلا دینے والی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نرمی عطا فرمائے کہ جس جان نے جو کام کیا اس کا پورا پورا بدلہ اسے دیا جائے گا وہ ہوا بِمَا و اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو وہ کام کرتے تھے ان کاموں کے مطابق یہاں تک کہ فرمایا کہ ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو وہ بھی نظر آئے گی اور ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو وہ بھی نظر آئے گی پھر کیا منظر ہوگا اللہ اکبر کہ فریشتے میدان قیامت میں پکڑ رہے ہوں گے مجرموں کو اور مجرم ادھر ادھر چھپ رہے ہوں گے بھاگ رہے ہوں گے